الاسابا میڈیا پیش کرتا ہے مولانا عبد الرحمان ہندی حافظہ اللہ کا بیان با عنوان استقبال رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على امام الاتقیاء والمرسلین محمد ابن عبد الله الامین وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد قال الله تعالی فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم أنا عبد الله بن عمر رضي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منی ال اسلام شہاد محمد رسول اللہ و اقام و عطک میرے عزیز ساتھیو اور پیارے دوستو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رحمتوں برکتوں اور بخشوں کی رمجم پھوار برسنے کو ہے یعنی شہر الخیر والبر شہر الصیام والقیام شہر القرآن والجہاد شہر الخد قطعی النفاقی سبیل اللہ رمضان المبارک کہ جس کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے اس کی آمد آمد ہے رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے سال کے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے اور اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے یہ اپنے اندر لامحدود اور انگنت رحمتیں سموئے ہوئے. اس میں اللہ تعالی کی بے پایا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ عجر و ثواب اور نیکیوں کے اعتبار سے موسلادار بارش کی مانند ہے جس سے ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے یہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے آخری اس میں اللہ نے اپنی آخری عظیم کتاب قرآن مجید کو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاتی کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکیں جس طرح وہ عام دنوں میں کرتے ہیں. اس میں ہر نیکی کا ثواب ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے, اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے عزیز دو دوستوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے بلکہ اس کو دین اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی راتوں کا قیام مشروع کیا ہے جسا کہ شروع میں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑی اس کا ترجمہ یہ ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحان تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا رمضان و مبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا مسلمان رمضان کا استقبال خوشی اور فرحت اور پورے سرور کے ساتھ کرتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان و مبارک تک زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے نیک اور صالح امال کرنے والوں کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرے کیونکہ رمضان و مبارک تک صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی کا عطا ہونا ایک بہت عظیم نعمت اور اللہ کا احسان ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ رضی اللہ عن کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دیا کرتے اور اس کے فضائل بیان فرماتے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے لیے کتنا عظیم عجر و ثواب تیار کیا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا استقبال اس طرح کریں اس طرح کریں کہ اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ ہم اللہ کے پاس توبہ استغفار کریں روزے قیام انفاق صدقہ خیرات جہاد و قتال وغیرہ تمام عبادات اور اعمال خیر, خیر کے لیے خلوص نیت اور پختہ عزم کے ساتھ کمر کس لیں عزیز ساتھیوں بخاری اور مسلم کی حد ابوریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے بخاری اور مسلم کی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي الْجَنَّتِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّ الرَّيَّانِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الصَّائِمُونَ کہ جنت کے آٹھ دروازے, دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ریان کہلاتا ہے اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے بخاری اور مسلم کے حد ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمْ يُضَعْف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصون فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ابن عدم كهرمل بڑھایا جاتا ہے ایک نیکی کا اجر دس تا سات سو گنا تک اتا ہوتا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا بندہ اپنی شہوت اور کھانا میری خاطر چھوڑ دیتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کی افطار کے وقت دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے مسند احمد كهدت ابو حرار رضي الله عنه سے مروي ایک حديث من اللاكي نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم تماري فاس بوحده بركة وعلا مهينة علىها اللہ نے جس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین جس میں چکڑ دیے جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا اور رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اسی مہینے میں اپنی عظیم مقدس آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا فرمایا شہر رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے واضح دلائل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے رمضان کا یہ مہینہ شہر الجہاد والقتال بھی ہے کیونکہ اسی مہینے میں تاریخ اسلام کے دو عظیم اور معزز ترین مارکے واقع ہوئے یعنی غزل بدر جسے یوم الفرقان کا نام دیا گیا اور فتح مکہ کہ جس کے بعد پورا جزیرت العرب اسلام کی آغوش میں آ گیا لوگ اور جماعتیں جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگی اس مہینے میں مسلمان جس طرح دوسری تمام عبادات کی طرف پوری طرف متوجہ ہو کر پوری طرح متوجہ ہو کر لگ جاتا ہے اسی طرح اسے جہاد فی سبیر اللہ میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے مثلا خود میدان جنگ میں جا کر قتال کرنا جہاد کی تیاری کرنا مجاہدین کی مدد کرنا جہاد کی دعوت اور ترغیب دینا مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال اور کفالت کرنا دوسری عبادات کا جو ثواب اس مہینے میں جس طرح بڑھ جاتا ہے اسی طرح جہاد کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اسی طرح دوران جہاد روزے کا عجر بھی بہت بڑا ہے اس شخص کے لیے اسے روزہ کمزور نہ کریں حد ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من صام في اللہ باعد اللہ عن النار جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کے بقد جہنم سے دور کر دے گا ان ایام میں اللہ سے خوب دعائیں کریں دعاؤں میں قبولیت کے اسباب اختیار کریں جیسے حضور قلب یعنی دل کی توجہ پستہ آواز اخلاص گناہوں کا اقرار استغفار خوب گڑ گڑانا جزم اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا خصوصاً افطار اور شہری کے اوقات میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے خصوصاً اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کرے خاص طور پر عراق و شام اور خراسان کے مجاہدین کے لیے دعائیں کرے جو بھی اللہ کی رضا اور جنت اور اس کے بلند درجات کا طالب ہو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہو تذکیہ اور تقوی اختیار کرنا چاہتا ہو وہ پوری جانفشانی اور تیاری کے ساتھ خود کو آمادہ کر لے اور اللہ سے قریب کر دینے والے اعمال صالح کے ذریعے اپنی حالت سنوارے اور اچھے اخلاق اور نبوی محاسن سے خود کو آراستہ کر لے کیونکہ یہ دن دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے اس میں کامیاب ہو جانے والا کامیاب اور ناکام ہو جانے والا ناکام ہی رہے گا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان تک وہ زندہ صحت مند طاقتور قادر اور باثط رہے گا یا نہیں کوئی نہیں جانتا کہ آج وہ زمین کی پیٹ پر ہے شاید آئندہ رمضان میں وہ زمین کے پیٹ میں سما جائے اسی لیے فرصت اور غنیمت کو فرصت اور موقع کو غنیمت جان کر جو اعمال کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں کیونکہ پھر ہم کو افسوس اور حسرت نہ رہ جائے آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو مجاہدین کے لیے فتح و نصرت بھٹکے ہوں کے لیے پناہ ڈرے ہو کے لیے امن قیدیوں کے لیے رہائی تنگ دستوں کے لیے کشادگی اور کمزوروں کے لیے قوت اور سہارا بنا دے اور اس ماہ ہمیں مسلمانوں کے کیے اعمال کو قبولیت عطا فرمائے اور امت کے لیے خلافت عالم النبوہ کو لوٹا دے بے شک ہر چیز پر قادر ہے آمین وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى صحبه وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين